اٹ ٹائمس درود پاک پڑھے اس کے اسی سال کے گنا معاف ہو جائیں گے یہ حدیث جامع صغیر میں ہے اور حدیث نمبر ہے پانچ ہزار ایک سو اکانوے یاد رکھیے پلسی جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا جو درود پڑھنے والا ہے عاشق درود ہے انشاءاللہ اللہ اسے پل رات پر نور عطا کیا جائے گا رضا پل سے اب وجد کئی تے گزریے کے ہے رب سلیم سدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے کا جو راستہ ہے وہ ایک ہی راستہ ہے اور یہ قائم ہے جہنم کے اوپر اسے کہتے ہیں پلس رات اور اس گھپ اندھیرے میں یہ ڈوبا ہوگا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہیں دے گا مگر جو درود پڑے گا اسے نور عطا کیا جائے گا جو درود پڑے گا آقا پر پڑا ہوا درود اسے پل سیراج سے پار لگا دے گا ان شاء اللہ عز و جل القول البدی میں ہے حضرت سنہ عبدالرحمن بن رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک دن سرکار ابد قرار شافڑ روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف اللہ ارشاد فرمایا گزشتہ آپ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا میں نے دیکھا میرا ایک امتی پل سرات پر کبھی گھٹنوں کے بل کبھی پیٹ کے بل رینگ کر چل رہا ہے کبھی تو نیچے لٹک جاتا ہے فجاعتہ ات ہجا پھر اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آیا اور اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پل سراج پر سیدھا کھڑا کر دیا حتہ کہ وہ یعنی درود پڑھنے والا آکا کا امتی صحیح سلامت پل سیرا سے گزر گیا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت پل سراط کی تاریکی میں نور ہوگا پل سرات پر جو نیس ہوگی اس پر برائٹنیس ملے گی روشنی ملے گی لائٹ ملے گی کسے جو آکا پر درود پڑے گا فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بور بھر کے دیا جائے تو اسے چاہیے مجھ پر بکسرت درود بھیجے اللہ ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے تو یاد رکھیے پل سراج جو ہے یہ جہنم کے اوپر قائم ہوگا ہر جنتی اور دو کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا انداز گزرنے کے مختلف ہوں گے باہری شریعت میں اس تعلق سے جو لکھا ہے کچھ کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں انداز مختلف ہوں گے گزرنے والوں کے اور پل سرات کی کیفیت کیا ہوگی باہر شریعت جلد اول صفحہ دو سو ترپن پر ہے سیراج حق ہے یہ پل ہے جو پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز جنت میں جانے کا یہی راستہ اور واحد راستہ اونلی یہی راستہ ہوگا سب سے پہلے کون گزرے گا سب سے پہلے میرے نبی گزر فرمائیں گے سبحان اللہ انبیاء گزر فرمائیں گے مرسلین گزر فرمائیں گے پھر سب امتوں میں جو افضل امت ہے وہ میرے نبی کی امت ہے جس میں اللہ تعالی نے مجھے آپ کو پیدا فرمایا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں یہ امت سب سے پہلے گزرے گی پھر دیگر امتیں گزریں گی گزرنے کی رفتار کیا ہوگی سپیڈ کیا ہوگی انداز کیا ہوگا یہ جیسے عمل ہوں گے ویسی رفتار ہوگی بعض پل سراج سے ایسے تیزی سے گزریں گے کہ جیسے بجلی چمکتی چمکتی خائب ہو جاتی جیسے برسات کے اندر جب بجلی کڑکتی ہے تو وہ جب وہ چمک کر واپس جاری ہوتی آواز سے آتی اس کی اتنی رفتار تیز ہوتی تو بعض خوش نصیب پل سراج سے ایسے گزریں گے جیسے بجلی چمکتی بس تیز ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جائیں گے وہ پل جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے پندرہ ہزار سال کا جس کا راستہ ہے پانچ ہزار اوپر چڑھنے کے پانچ ہزار سال اس کے ہموارے پانچ ہزار سال نیچے ڈھلان کے اس پندرہ ہزار سال تاریخ میں اندھیرے میں ڈوبے ہوئے پل پر جو تلوار سے تیز ہے بال سے باریک ہے گزرنے کے انداز مختلف ہوں گے بعض تیز ہوا کے چھونکی کی طرح گزر جائیں گے بعض اس طرح گزریں گے جیسے پرندہ تیز رفتاری سے اڑتا ہوا گزر جاتا ہے بعض دوڑتے ہوئے گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے بعض دوڑتے ہوئے انسان کی طرح گزریں گے اور بعض افراد سرین پر کھسٹتے ہوئے چلیں گے جیسے معذور ہوتے ہیں ٹانگیں نہیں ہوتی ان کی کام نہیں کرتی تو بےچارے کھسٹ کھسٹ کے چلتے بیٹھنے کی جگہ کو سورین کہتے ہیں تو وہ سورین کے بل کھسٹتے ہوئے چلیں گے اور بعض ایسے ہوں گے کہ چونٹی کی چال چلیں گے کیڑی کی چال ہوگی اور پل سیراط کے دونوں طرف آکڑے ہوں گے لوہے کی کنڈیاں ہوں گی وہ کتنے بڑے ہوں گے اللہ جانے کتنے بڑے ہوں گے لٹکتے ہوں گے اور جس شخص کے بارے میں آرڈر ہوگا حکم ہوگا اللہ تبارک واطلہ کا اسے یہ کنڈیاں پکڑ لیں گی اور جہنم میں کھینچ لیں گی جہنم میں گرا دیں گی بعض نجات پائیں گے زخمی ہو کر اور جو جہنم میں گرا وہ تو ہلاک ہوا سارے میدان میشر والے قل سراج سے گزرنے میں مشغول ہوں گے مگر رسول انور محبوب داور مکے مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر میں ہوں گے دعا کر رہے ہوں گے رب سلم سلم الہی ان گناہ کو بچا لے جبھی تو اعلیٰ حضرت ذوق میں اسے یوں نظم کر رہے ہیں رضا پل سے اب گزریے وب سلیم صدا صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم پل سیراج کے قریب رونق افرود ہوں گے اور گرتوں کو بچا رہے ہوں گے تو نیک و بد سب کو پل سیراج سے گزرنا ہے گزرنا ہے اللہ ہمیں سلامتی سے گزرنے والوں میں شمار فرمائے اس میں شامل فرم فرما دے سنہوں نے ماجہ ماجا کے حدیث پاک حدیث نمبر 4281, 4281 حضرت دو سو حضرت سعید ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے جو غزوہ بدر و حدیبیہ میں حاضر تھے وہ صاحبہ جو غذبۂ بدر یادیبیہ میں حاضر تھے وہ آگ میں داخل نہیں ہوں گے حضرت سیدا کن حفصر تعالیٰ انہا فرماتی میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا پارہ سولہ سورہ مریم کی آیت نمبر اکہتر سیونٹی ون کم دور اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے یعنی قرآن میں تو بیان ہو رہا ہے کہ ہر ایک کا گزر دوزخ پر سے ہوگا اور میرے آقا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ خزوئے بدر و حدیبیہ میں جو صحابہ حاضر ہوئے وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوں گے آگ میں داخل نہیں ہوں گے اللہ کے محبوب دانا قیوب منزہ العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نہیں سنا میرے آقا علی سلاد اسلام نے حضرت ام المؤمنین حضرت رضی اللہ تعالی عہا نے سورہ مریم پارا سولہ کی آیت نمبر 71 سیونٹی تلاوت کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اگلی آئے تلاوت فرمائی آئیے وہ بھی سنتے ہیں فرمائے کیا تو نہیں سنا سر جلدی نتنا سول پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے تو جنتی اور دوسخی سب قل سیرا سے گزریں گے اللہ ہمیں پار لگنے والوں میں شمار فرمائے اعلی حضرت وہ آپ کی جو مناجات بہت مشہور ہے یا اللہ ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو اس میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں یا الہی جب سرے پر چلنا پڑی والی والی ہی وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے دنیا کو گھیر رکھا ہے اور جنت اس کے آگے ہے اسی وجہ سے جنت میں جانے کے لیے جہنم پر پل سیرات کا راستہ ہوگا جنت دنیا اور جنت کے درمیان کیا ہے ایک پل ہے برج ہے جس کو پل سیرات کہتے ہیں اس یہ برج جہنم کے اوپر قائم ہے جو کامیاب ہوگا گزرنے سے گزرنے میں کامیاب ہوگا اسے داخلے جنت کیا جائے گا اللہ رقب ہمیں اس کی پڑی نہیں ہے جیسے نہ استقفر اللہ ہمیں تو یہ پڑی ہوئی ہے کہ دنیا میں نام کیسے کمانا ہے کام کیا کرنا ہے دولت کیسے اکٹھی کرنی ہے نت میں کھانے کی لفظات کیسے حاصل کرنی ہے استقفر اللہ اپنے جو نفسانی اور شیطانی خواہشات ہیں وہ کیسے پوری کرنی خاندان میں سب سے بڑھ کر دنیادار میں نے بننا ہے میں نے کسی سے پیچھے نہیں رہنا جنت میں پیچھے رہ جاؤ کوئی عرج نہیں استقفی اللہ نیکی میں پیچھے رہ جاؤ کوئی عرج نہیں مگر کارپیٹ سوفہ بیڈ گھر کی زیب و زینت دروازوں کے پردے ڈیزائن پینٹ کپڑے لباس سواری اس میں میں سب سے نمایاں ہو جاؤں کل پر کیا بنے گا اس کی پڑی ہی نہیں ہے جیسے ہوش ہی نہیں ہے ہماری حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعلن ہو یہ پہلی صدی کے مجدد اور تابعی بزرگ اور بہت بڑے ولی اللہ ان کے بارے میں بہت پیاری کتاب مکتبت المدینہ نے لکھی ہے حضرت سعین عمر بن عبد العزیز رطی اللہ تعالیم ہو کی چار سو پچیس حکایات اس کتاب کو پڑھیں جن کو افسری ملتی ہے جن کو نگرانی ملتی ہے جن کو بڑی پوسٹ ملتی وہ پولیس میں یا فوج میں یا کسی بھی محکمے میں بڑے افسر بنتے ہیں اس کو پڑھیں حضرت عمر بن عزیز کی اللہ تعالیوں نے اے تیس سالہ دورے امارت کے اندر دورے خلافت کے اندر کس طرح تبدیلی لائی کس طرح آپ چینج لائے کس طرح آپ انقلاب برپا فرمایا کتنے عرصوں سے ہمارے ذمے وہ کام ہوتے مختلف مختلف ڈپارٹمنٹس کے دین اور دنیا کے مگر ہم اس میں کامیابی وہ حاصل نہیں کر پاتے جو چاہیے انہوں نے کیسے کامیابی حاصل کی داوسلم کی ویب سائٹ سے بھی آپ کو یہ کتاب مل جائے گی وہاں بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں مکتبت المدینہ سے آن لائن پر آپ پرچیزنگ بھی کر سکتے ہیں اور دنیا بھر میں جگہ جگہ مختلف شہروں میں مکتبت المدینہ کے شاپس ہیں وہاں سے لے سکتے ہیں ہفتہ وار اجتماعات میں بستے لگتے ہیں اسٹال لگتے ہیں وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں اس کتاب کو پڑھیں پتہ چلے کہ چینج کس طرح لاتے ہیں اور اتنی بڑی شخصیت کے مالک مگر پر فراج سے کیسے خوف زدہ تھے کیسی دہشت تھی سنیے روم میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی لکھتے کہ حضرت سعین عمر بن عبداللہ عظیز رضی اللہ تعالیٰ کی کنیز نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی میں نے خواب دیکھا جہنم کو بھڑکایا گیا ہے اس کی آگ کو جلایا گیا ہے اس پر پل سراط رکھا گیا خلافہ کو لایا گیا ابدل ملک بن مروان کو شکم ہوا پل سرات سے گزرو مگر پل سراط پر چڑھتے ہی وہ دوزخ میں گر پڑا اس کے بیٹے ولید بن عبد ملک کو لایا گیا وہ بھی دوزخ میں جا گرا سلیمان بن عبدال ملک کو لایا گیا وہ بھی دوزخ میں گر گیا اس کے بعد یا امیر المنی کنیز ارض کرتی ہے آپ کو لایا گیا اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعلق ادا ہو گئے اور خوف ادا ہو کر اللہ کے خوف سے چیخ نکل گئی اور گر پڑے کنیز نے کہا حضرت سنیے یا امیر امنی سنیے تو صحیح خدا کی قسم میں نے دیکھا آپ پل سے سلامتی کے ساتھ پار لگ گئے مگر حضرت سینا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ ہو پل سراد کی دہشت سے بیہوش ہو چکے تھے اور بیہوشی کے عالم میں ادھر ادھر ہاتھ پیر چلا رہے تھے آپ ہاتھ پیر مار رہے تھے چلا رہے تھے اللہ دوبارہ کبا تعالیٰ کہ ان پر رحمت اور ان کے صدقے کے ہماری بے حساب مغفرت ہو تو غور تو کیجیے ہمیں دنیا کی پڑی ہوئی ہے برائٹ فیوچر کی پڑی ہوئی ہے اور یہ اللہ والے دیکھیں جہنم جنت پلسرات قبر حشر قیامت حساب کتاب میزان اس کی فکر رہتے تھی انہیں اور کس قدر خوف زدہ ہوا کرتے تھے حضرت سین حسن بصری رضی اللہ عل انہوں نے ایک شخص کو دیکھا وہ ہنس رہا تھا فرمایا جوان پلسرات پار کر لیا ارض کی حضور نہیں فرمایا کیا تو جانتا ہے تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا ارض کی حضور نہیں فرمایا پھر ہنستا ہے گویا جب تیری سامنے یہ مشکلات ہیں کہ تجھے اپنی نجات کا علم نہیں ہے پھر تو کیوں آفرا اس کے بعد وہ شخص اس قدر سنجیدہ ہوا کبھی کسی نے اس کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی بہت بڑی ہستی خلف اربعہ حضرت شیخین کریمین صدیق و عمر اور حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد علم میں سب سے بڑھ کر آپ فرماتے ہیں تعجب اس ہنسنے والے پر جس کے پیچھے جہنم ہے اور حیرت اس خوشی منانے والے پر جس کے پیچھے موت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے ہمیں داخل جنت فرمائے اپنے کرم سے دوزخ سے ہم نجات پا جائیں پل سراج سے خیریت کے ساتھ گزرنے والوں میں ہم شامل ہو جائیں آمین آمین آمین بجا ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم